اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمٰم کال اللہ تعلیٰ فیصق یومن عقول علی جہنما حلیم تلا و تقول مزید صدق اللہ عظیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقت لسانی قولی ربی یسر ولا عصر تم الخیر آمین یارب العالمین سورقعف سے میں نے ایک جملہ آ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شاط فرمایا کہ جسے ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ جواب میں سوال کرے گی کہ حل میں مزید کیا اور بھی ہے اس ٹیکس میں نکولو تکولو جیسے لفظ آئے ہیں ان اللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی وقت ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے صاحب پہ مزید تھوڑی سی بات کروں گا تو چلتے ہیں سبق کی طرف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غیر سے یہ افعال ہم پڑھ رہے ہیں غیر سے ہی فیل وہ فیل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے حرف کی تکرار ہو جائے یا حروف لت واؤ اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے ہمزہ آنے کی صورت میں وہ غیر سی فیل محموز ہوتا ہے حرف کی تکرار کی صورت میں مضاف ہو جاتا ہے اور حرف علت واؤ یا, یا ہونے کی صورت میں موتل بن جاتا ہے محموز کی تین اقسام ہم نے پڑھی تھی معموز الفا معموز العین محموز الام مزاف میں ہم نے حرف جو آخر میں دو جگہ پر آ رہا تھا اس کا علاج کیا تھا اور موتل ہم نے اپنے پچھلے اکثر سے شروع کیا ہے جس میں موتل کی تین اقسام ہمارے سامنے آئیں موت الفا موتلعین لام اور ان تینوں اقسام کے نک نیمز بھی ہم نے یاد کیے تھے موتل فا کا نام مثال ہے مطل کا نام اجوف ہے اور لام کا نام ناقص ہے تو موتل فا یعنی مثال کو ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ آج ہم موتلعین یعنی اجوف کو ان اللہ تفصیل سے پڑھیں گے موتلعین جس کا دوسرا نام اجوف ہے اور جس طرح مثال میں دو اقسام تھی مثال واوی اور مثال یائی اسی طرح اجوف میں بھی دو اقسام ہو جائیں گی اجوف واوی اور اجوف یائی اجوف واوی کی اگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کاف واؤ اور لام حروف وادہ اسے سے کول کا لفظ بنتا ہے جس کے معنی بات کے ہوتے ہیں اور اجوف یائی کی ایگزامپل با یا اور این حروف جس سے بے کا لفظ بنتا ہے جسے جس آپ تجارت کہتے ہیں اوکے تو آج ان اللہ تعالی ہم اجوف کور کریں گے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو دونوں ہی ایڈمٹ ہوں گے صحیح؟ اب چونکہ ماشاءاللہ اللہ آپ مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو اب زیادہ جو ہیں وہ مسائل ترپیش ہو سکتے ہیں اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو دونوں کا علاج ہوگا اجوف چاہے سلاسی مجرد سے ہو چاہے مزید فی سے ہو دونوں کا علاج کیا جائے گا علاج کب ہوگا اور کیا ہوگا یہ دو سوالات پیدا ہوتے ہیں علاج کب ہوگا اس کا جواب دینے لگا ہوں علاج اس وقت ہوگا جب ہم بیماری پہچان لیں گے کیا ہوگا یہ ہم بیماری پہچاننے کے بات کریں گے ٹھیک تو اجوف میں مین چیز ہے بیماری پہچاننا تو میں ان اللہ تعالی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیماری رکھوں گا اجوف کی ایک طرف ہم اجوف واوی کو ٹریٹ کریں گے دوسری طرف اجوف یائی کو تو اجوف واوی میں ایگزامپل یہی مادہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کاف او لام کاف لام حروف ہیں باب نون سے استعمال ہوں گے پہلا کام آپ نے جو کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حروف مادہ کو باب کا نام دیکھتے ہی ماضی مزارے کا اوریجنل سیگا بنانا یہ پہلا کام ہے جی نسر یمسرو تو کیا بنا کا یکولو دوسری طرف ایگزامپل میں لا رہا ہوں اجوف یاگزامپل ہے جی با یا اور اینڈ روف مادا باب داد جی یب یب جی او با یا آ یب جی او پہلی بیماری پہچان لیں اجوف کی اجوف کی پہلی بیماری پہچان لیں اچھی طرح اجوف کی پہلی بیماری یہ ہے حرف علت پر حرکت ہو حرف علت پر حرکت ہو حرکت ہے حرکت ہے حرکت ہے حرکت ہے حرف علت پر حرکت ہو لیکن پیچھے زبر ہو یہ بیماری ہے اصل میں حرکت ہونا بیماری نہیں ہے صرف حرف فی پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو بیماری حرف علت پر حرکت پیچھے زبر ہے نہیں ابھی پرابلم نہیں آئی جو ہم پرابلم پڑھ رہے ہیں پہلی پرابلم ہو سکتا ہے دوسری مسئلہ کرے لیکن جو پہلی بیماری وہ ہم بتا رہا ہوں حرف علت پہ حرکت پیچھے زبر حرف علت پر حرکت پیچھے زبر نہیں ہے اوکے okay. جی تو بیماری نمبر ایک ہے حرف علت پر حرکت پیچھے زبر تو علاج یہ کرنا ہے حرف علت کو الف میں بدل دینا ہے حرف علت کو الحف میں بدل دینا ہے حرف علت پر حرکت پیچھے زبر تو حرف علت کو کس میں بدلنا ہے الف میں جب میں نے الحف میں بدلا تو کیا بن گیا کالا کالا اوکے ہاں جی بایا آ سے کیا بنا با لے جی پہلی بیماری پہلا علاج مکمل ہو گیا حرف علت پر حرکت پیچھے زبر حرف علت چینج ہو گیا الف میر کالا کتنا سنا ہے آپ نے قرآن مزید بھرا ہوا ہے میرے سے آپ روزانہ سنتے ہیں کال اللہ تعالیٰ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کالا سے ہم کرتار کر رہے ہیں کالا کالا کالو کالت کالتا کا یہ کون تھا کال نہ یہ بنا نا صحیح چل رہی تھی کردان کالا کالو کا لالتا کالنا یہ بنا نا کالنا یہاں تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی کیوں ہوئی الف کے بعد آ گیا خالی خالی آ گیا نا تو اب دوبارہ علاج ہو رہا ہے بیماری ایک ہی تھی چھٹے سیگے میں کمپلیکیشنز آ ہیں اصل میں جب علاج کیا نا علاج وہی وہ کیا الم ہی بدلا نا لیکن الم بدلنے کے ساتھ ہی کمپلیکیشن آ گئی کال نہ ہو گیا اب اس کمپلیکیشن کو دور کرنا ہے کمپلیکیشن کو کس طرح دور کرنا ہے سمجھ لیں الف کو نکال دیا جائے گا اچھی طرح سن لیں الف کو نکال دیا جائے گا اور جو پہلا حرف ہے نا فا کلمہ اس کی حرکت بھی بدلی جائے گی الف کو نکال دیا جائے گا اور فا کلمہ کی حرکت بھی بدلی جائے گی کیا حرکت کی جائے گی باب نون اور باب کاف میں پیش اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا پھر جب میں گردان کرواؤں گا اس وقت آپ غلط بولیں گے آپ سارے کل نہ بول رہے ہیں کیونکہ سنا ہو کی گردان کرواؤں گا تو اس وقت کوئی پیش نہیں نکلے گی کسی کے منہ سے اس لیے پوری بات سنا کرے میں نے کہا جب چھٹے سیکھے میں کمپلیکیشن پیدا ہو تو الف کو نکال دیا جائے گا اور ساتھ ہی فا علما کی حرکت کو بھی تبدیل کیا جائے گا وہ حرکت یا پیش کی جائے گی یا زیر کی جائے گی دو حرکتیں کر سکتے ہیں آپ یا پیش یا زیر باب نون اور کاف میں پیش باب نون اور کاف میں پیش باقی سب میں زیر کیا لکھا ہے معاویہ چھٹے سیگے میں جب مسئلہ پیدا ہوا تو علاج کیا کرنا ہے علاج کیا کرنا ہے الف کو نکالنا ہے فاق علم کی حرکت بدلنی ہے پیش یا زیر کرنی ہے پیش کب کرنی ہے اگر باب نون یا کاف ہو اب یہاں پر حرکت کیا کریں گے پیش تو یہ بن گیا کلنا تو کالا کالا کالو کالت کالتا تا کلنا اب کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتننا, کلتو کلنا. سمپل کوئی مسئلہ نہیں ایک بیماری ایک علاج لیکن چھٹے میں پیچیدگی پیدا ہوگی تو اس پیچیدگی کو بھی دور کر دیا گیا بایا آ سے کیا بنا با آ گردان کریں با آتا چھٹے میں طبیعت خراب ہوئی باجنا ٹھیک ہے علیک کو نکالا الحو نکالا اور فاق علیما کی حرکت کیا کروں گا پیش تو نہیں کر سکتا نا کیونکہ باب نون یا کاف نہیں ہے تو یہ کیا بن گیا بےنا آگے بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتنا بیتو بے نا لیں جی اجوف واوی یائی ماضی کی گردان میں نے آپ کو سکھا دی اوکے اب آئے ہاتھ کھڑا کریں کون کرے گا ماضی کی گردان پہلی گردان شبش جی فروخت تیار ہے فروخ آپ کے پاس روٹ لیٹرز ہیں کاف واؤ اور میم کاف واؤ اور میم ماضی بنانا ہے آپ نے اس کا نیا بنے گا نارملی کاوا ماں یہ بن گیا کاما ماں تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا کاما کاما سے گردان کرے چھٹے میں پیچیدگی پیدا ہوئی شما کاما کے معنی ہوتا ہے مطلب ہوگا زینب کھڑی ہو گئی ہے قد لگ گیا نا تو توزنٹ پرفیکٹ زینب کھڑی ہو گئی ہے قد کام ات سلا نماز کھڑی ہو گئی ہے okay, اوکے جی نیکسٹ نیکسٹ جی زہیب کاف واؤ نون باب نون کیا بنے گا اوریجنل کا وا نا شابش تبدیلی کے بعد کانا گردان کروا کن ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیکسٹ جی مبیا اور را باب نون زوارا تبدیلی کے بعد زارا جی زارا کے مان ہوتے ہیں ملنا ملاقات کرنا زر تم کے کیا مانو گے تم, تم سب نے ملاقات کی تم سب جا ملے الحکم اتاسر زر تمل مقابر تمہیں اتکاسر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی یعنی قبروں سے جا ملے اوکے کلیئر کانا کانا کے معنی ہوتے ہیں ہونا ٹھیک ہے ہو جانا جی نیکسٹ عمر جیم یا اور حمزہ صحیح ہے باب واد نارمل شابش جا آ تبدیلی کے بعد جا آ جا کے معنی ہوتے ہیں وہ آیا جا سے گردان کرے جابشنسر جا اللہ جی نا من کل ها شہید اللہ شہید ٹھیک ہے نا صحیح پڑھا رہا ہوں نا نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ جی مزر میم یا اور تا میم یا تا باب واد ما یا تا شاباش تبدیلی کے بعد ما تا ہاں مت متنا متنا ایزاب متنا وا تراون ٹھیک ہے نا ایزاب متنا کیا جب ہم مر گئے وہ کنہ اور مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے دالی کا رجم یہ تو بڑی دور کی بات ہے ٹھیک ہے متنا و کنہ ترابن اب متنا لکھا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے ارے کیا سیکھا ٹھیک ہے نا غیر سہی افعال کو آپ اگنور نہیں کر سکتے بھاسم میں آ جی اگلا ماشاء اللہ خا واؤ اور فا صحیح ہے خویفا شابش پہلے اوریجنل بنانا آنا چاہیے آپ کو خویفا تبدیلی کے بعد خافہ ہر فیلت میں حرکت ہے پیچھے زبر ہے وہی بیماری ہے وہی علاج ہے خافہ خافہ سے کردان کریں خفنا شابش خفتو خافا کے مانا ڈرنا کیا ہوتے ہیں ٹھیک سورہ مر مریم کی آیات آپ نے پڑھی تھی امی آ رہے ہیں نا مزہ آتا ہے نا رول پڑھ کے پھر جیسے قرآن کی آیت آتی ہے سامنے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے یار یہ تو بالکل وہی ہے صحیح جی نیکسٹ کون <laughs> رہ گیا نہیں آصم نے ابھی اسماعیل بھی ہے اسماعیل شین یا اور حمزہ باب سین شاباش شاہی آ شاہ شاباش شاہ آ شتن استعمال ہوتا ہے ان شاہ اللہ چاہنا شاع, کے معنی میں ان اگر شاہ آ اللہ اللہ نے چاہا ماں شاہ اللہ جو اللہ نے چاہا کلیئر لیں جی ماضی قبر الحمدللہ کوئی مسئلہ بھولیں گے آپ آصف اب آئے مزارے کی طرف ماضی میں ایک بیماری تھی ایک علاج کیا چھٹے میں پیچیدگی پیدا ہوئی تو اس پیچیدگی کو دور کر دیا وہ آپ نے سارے الحمدللہ سمجھ لیا مزارے میں جب غور کیا تو مزارے میں دوسری بیماری آ رہی ہے حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے یہ دوسری بیماری ہے حرف علت پہ حرکت پیچھے سکون حرف علت پہ حرکت پیچھے سکون یہ بیماری نمبر دو حرف علت پر حرکت ہو پیچھے سکون ہو تو اچھی طرح سن لیں حرف علت نے اپنی حرکت سکون والے لیٹر کو دے دینی ہے حرف علت نے اپنی حرکت ساکن تھے نا ہر فیلت واؤ پہ حرکت تھی واؤ اور یا کمزور ہیں حرکتیں نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اپنی حرکت نکالنی ہے پیچھے دیکھا پیچھے ویلا اس نے اپنی حرکت پیش ویلے کو دے دی حرکت دینے کے بعد اب اس نے خود بھی بدلنا ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس نے خود بدلنا ہے حرف الت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجنے کے بعد خود بدلنا ہے یا تو الح میں بدلنا ہے یا واو میں بدلنا ہے یا پھر یا میں بدلنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں اس کو حرف علت نے کس نے بدلنا ہے الح میں یا واو میں یا یا میں الح میں کب بدلے گا جب پیچھے زبر دے گا جب پیچھے زبر دے گا تو الحم میں بدل جائے گا جب پیچھے پیش دے گا تو واؤ میں بدل جائے گا جب پیچھے زیر دے گا تو یا میں بدل جائے گا اس نے پیچھے کیا دیا پیش, پیش دیا ہے تو کس میں بدلے گا واؤ میں بدلے گا بدل گیا تو کیا بن گیا یقولو یقولو سے کیا بن گیا یقولو اوکے یقولو یقانی یقولونا یہاں ya بھی چھٹے میں پیچیدگی آ گئی. اور کوئی ایسی پیچیدگی نہیں تھی آپ ٹریٹ کر کے آئے تھے ماضی میں دو خالی ہو گئے تھے نا ایک خالی کو آپ نے نکال دیا اور بس پڑھ دیا یقولنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو دوبارہ کریں گردان یقولو یقلانی یقنا تکولو تکولانی یقولنا تکولو تکولانی تکول تکولینا تکولانی تکولنا اکولو نکولو کا یا کہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب بھی کالا آتا ہے نا اچھی طرح نوٹ کر لیں اس کے ساتھ نا لام کی پریپوزیشن آتی ہے ہمیشہ پریپوزیشن میں نے سکھائی تھی نا لام کی پریپوزیشن ساتھ استعمال ہوتا ہے کالا کا مطلب ہے اس نے کہا کالا زیدن زید نے کہا پریپوزیشن ہمیشہ آبجیکٹ کے ساتھ لگتی ہے زید نے حامد سے کہا حامد سے اردو میں ہم سے پروپرشن لا رہے ہیں عربی میں لام کی پرائی جائے گی کالا زید لی دن کالا زئیدن لی ہام دن آگے سمجھ چیک کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کالا ربو کا لائک کالا ربو کا للم لائک جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے اللہ تعالی قرآن نے فرمایا از کالا موسا لی کو ٹھیک ہے اللہ تعالی قرآن نے شاید فرمایا از کل نہ لم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاط فرمایا یوم نکولو لی یوم نکولو لی جہنما جیسے جہنم سے کہیں گے کہ ہلم تلاتی کیا تو بھر گئی و تکولو تکولو ابھی کردار کر کہتے ہیں یقولو یقانی یقولونا تکولو اور وہ کہے گی حل میں مزید کیا اور بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ جہنم اتنی بھر چکی ہوگی کہ بالکل اس طرح جس طرح ایک شخص کا پیٹ پورا بھر چکا ہو صحیح ہے اور میزبان کہے کہ جی سوئی ڈش ابھی باقی ہے تو وہ کہے گا یار ابھی اور بھی ہے اور اگر مہمان ماشاءاللہ اللہ خوش خوراک ہے تو جب وہ یہ جملہ سنے کہ جی سوئی ڈش ابھی ہے تو وہ کہے گا کہ حلم مزید یعنی اور بھی ہے آنے دو تو یہاں پر یہ مطلب لیا گیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے اردار کہ یومان اکول جہنما جس نے ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تلاتی کیا تو بھر گئی بکول حلمی مزید تو وہ کہے گی اور بھی ہے اچھا اور بھی ابھی آنے دو میرے اندر بہت گنجائش یہ ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے اوکے جی یب یی او کیا ہوگا حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے اس نے حرکت با کو دی با کو دی زیل اور زیر کے موافق کس میں چینج ہوا یا میں ی بی او با آ سے گردان ی بی او ی بی آ بی چھٹے میں پھر کوئی مسئلہ تھا تو وہ دور کر دیا ہٹا دیا بس ینا تبی او تبھی آنی تبھی اونا تبھی عینا اوکے جی کوما سے بنا تھا کاما مظاہرے کیا بنے گا مظہرے کیا بنے گا کاما یقومو ٹھیک ہے نا یکمو یکمو سے کردار معاویہ تک ٹھیک اوکے جی کانا سے آصف مظہرے کانا سے مظہرے سے کردان تکنا زارا یزور جی فرو یزور شابش تدورو ماشاء اللہ لوگ امیر خویوا سے بنا خافا ٹھیک ہے مزار باب سین ہے اوریجنل تھا یخ و فویر یخ وفو ہے سباب سین سے کیا کریں گے حرفیلت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن حرکت اس نے ساکن کو کیا دی زبر زبر دیکھ کے خود کس میں چینج ہوگا میں تو کیا بن گیا یہ خافو خافا یہ خافو یہ خاف سے کردان یخفنا یہ خافنا تھا نا یہ خافنا وہی تو پسند نکال دیا یہ خفنا خخاف اخافو, اخافو. میں ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ مفہور لہذا منسوب آ گیا اخاف اللہ چبلا ہے اسمیا میں کنورٹ کریں گے انا زور پیدا ہو گیا چبلا اسمیا کے شروع میں انا داخل کریں گے تو یہ آپ ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں اچھی طرح نوٹ کر لیں انا پلس انا از ازیکل ٹو انی میں نے اس دن لکھ کے بھی دیا تھا بورڈ پہ ٹھیک ہے اور انا پلس نہنو از اکل ٹو انا تو یہاں پر انا ہے تو انا کے ساتھ جب انا آئے گا تو انی انی اخاف اللہ اوکے جی کلیئر آئیں جی اس طرف بھی آ یہ بنا جی جا اور مظاہرے تھا یج جی او یہی تھا نا حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن اس نے حرکت پیچھے ساکن کو دی خود چینج ہونا ہے کس میں جا, جا. یا نا تو یجیو جا یجیانی یجیو. یجیو. یجیو. یجی یجیونا تجیو تجیانی یجینا تجیو تجی آنی تجیانی تجی تجینا اجیو نجیو یہ بنا تھا ماتا اور یہ ہے یم یتو یہی ہے نا یا نے حرکت پیچھے دی میم کو اور خود یا میں چینج ہو گیا یمیتو تو ماتا یمیتو یمیتو یمیتانی یمیت نا تمیتو. تمیتو تمیتانی تمیتونا. تمیتو امیتو تمیتو تمیتو تمیتو تمیتو تمیتو تمیتو تمیتو نمیتو اگر مادہ ہوتا اگر مادہ ہوتا میم واتا اور باب ہوتا نون تو اوریجنل کیا بننا تھا ماواتا یم ووتو اور تبدیلی کے بعد کیا بننا تھا ماتا یموتو تاتا سے کردان کریں ماتا ماتا ماتو ماتت ماتا تا ی ی ی ی یار باپ نون ہے باب نون ہے متنا متنا مت متما متم مت متما متنا متو متنا یہ كیا بنے گا یموتو ماتا یموتو یموتو یموتانی یموتونا تموتو تموتانی یموتنا تموتو تموتانی تموتونا تموتنا, تموتنا تموتی <عمل> اموتو تو دعا میں آپ باب نون سے پڑھتے ہیں اللہ بسمی کا اموتو و آہیا ٹھیک ہے نا یہ بن رہا تھا امیتو فالو کر رہے ہیں نا قرآن مجید میں متنا استعمال ہوا ہے اس سے اور دعا میں اموتو استعمال ہوا ہے اس سے مانا دونوں کے مرنے کی ہیں یعنی چاہے میم واؤ تاروڑ لیٹرز ہو چاہے میم یا تاروڑ لیٹرز ہو چاہے باپ نون ہو چاہے باپ یا ہو مانا مرنا کے ہی ہوتے ہیں سمجھ آ نا تو اس کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یار دعا میں تو اموتو آتا ہے ہم نے یہ امیتو بنایا ہے اگر میں آپ کو اس سے کرواتا تو وہ متنا بنتا قرآن مجید کہہ رہا ہے متنا ٹھیک ہے نا اس لیے پھر آپ کو کراط میں ڈفرنس ملے گا جو دوسرے کراط پڑھتے ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں آزا متنا وا کنہ تو رابن. وہ متنا پڑھتے ہیں کیونکہ چیز ایک ہی ہے میننگز ایک ہی ہے سمجھ آ گئی جی نہیں جی الحمدللہ یہ سارا کام ہو گیا ہمارا اب ہم فیلے امر بناتے ہیں پہلے اجب سے پھر کچھ اگزامپل ہم کریں گے مزید فی اباف کی فیل امر آپ نے بنانا ہے تکولو سے کالا یا کولو سے پھیلے امر بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں پہلا سیکھ ہے تکولو سٹیپ نمبر ون مزوم کریں ایکسینٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں تکول جب مزوم ہوگا تو کیا بن جائے گا تکول پرابلم آ رہی ہے آ رہی ہے نا دو خالی ہو گئے ایک آفس میں دو خالی دو ویلے نہیں رہ سکتے دو ویلے ہیں دو ویلوں میں سے ایک کو نکالنا ہے تو زور کس پہ چلتا ہے ماڑے پہ تو ماڑا کون ہے سمجھ آ گئی نا نکالے اس کو کل سٹیپ نمبر ٹو حسن علامت جب مزارے جب ہٹائیں کیا بچا لیں جی آج کل ہو گیا کل ٹھیک ہے کل آؤز برب رب الفلک قُل الناس. قُل هو اللہ احد. اوکے بن گیا فیلو فیل, عمر؟ امیر؟ تکونو فیل عمر بنانا مزوم کریں تکون واو کو نکال دیں کیا بچا سٹیپ نمبر ٹو علامت مظاہرے ہٹائے کن ہمرن فنما یقول ف یقن ٹھیک ہے جی اسماعیل تکوم مزوم کریں تکوم دو خالی ہو گئے واو نکال دیں کیا بچا تکوم مزارے ہٹائیں کم کم کے معنی سٹینڈ اپ ٹھیک ہے کمب کے معنی سٹینڈ اپ کمبنی اللہ اللہ کے ہوں سے کھڑا ہو جا کا میم شباز ماضی مزارے بنانا ہے یار اب آپ نے بنانا ہے فال سے یہ ریکوائرڈ ہے یکھ ویم اکواما یوک ویمو پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے بیماری نمبر دو بیماری نمبر دو علاج نمبر دو فروخ زبر دی کاف کو تو ہر فیلت کو کس میں بدلیں گے شابش کیا بن گیا اکاما حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن بیماری دو علاج دو زیر دی, یا میں بدل دیا یوکیمو اکاما یوکیمو ٹھیک ہے نا اکام اکام اکام اکامت اکامتا اکمنا اکامنا بن رہا تھا نا اکامنا گال دیا اکمنا اکمتا اکم تما اکم تو ٹھیک ہے نا یو کی کس کس کو یاد ہے اس مفائل مزید ہی شاباش جی معافیا اتنا ٹائم نہیں آصف کس سے بنتا ہے چاہے بس سے مزہ کے پہلے سیکھے سے بنتا ہے مزہ کا پہلا سیکھا ہے یوکیمو ٹھیک ہے علامت مزہ ہٹائیں گے جی پیش والی میم لگا دیں گے آئن کلمہ کون سا ہے یا یا تو آئن کلمہ ہے ہی نہیں کہیں بھی ٹھیک ہے نا واؤتھ یا جو یہاں میں بدلا ہوا ہے اور وہ حرکت کہاں ہے وہ یہاں چلی گئی ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ زیر نہیں کر دینا نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی اسے ہی زیر کرنا ہے مکیم مکیم کے کیا مانا ہوں گے قائم کرنے والا تو ربی چالنی مکیم سلاتی کس کس کو یاد ہے بابی فارسی میں بنانے کا طریقہ اس کا حمزہ واپس لایا جاتا ہے پہلے باب فال ہے جب بھی فلیمر بنانا ہے اس کا حمزہ واپس لا کے بنانا ہے یعنی یہ یو کیمو نہیں بلکہ یو اکیمو اس سے بنانا ہے حاضر سے بنانا ہے سٹیپ نمبر ون مزوم کریں دو خالی ہو گئے دو خالی ہو گئے نا ایک کو نکال دیں اب یہ پکا فارمولہ آپ کو آ ہے تو عکیم علامت گزارے ہٹائے عکیم عکیم اسلاطا نماز قائم کر ملا کے کیسے پڑھیں گے اکیم سلاط علی کی شمسی سمجھ آ رہی ہے سارے رولز وہی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب آپ اپنے دماغ کو کس طرح ان رولز کے ساتھ تازہ رکھتے ہیں یہ اب آپ پہ ہے این, واو اور نون روٹ لیٹرز ہیں یار ماضی مظاہرے بناتے ہیں یار جلدی سے باب باب ہے استف آل کے اس وزن پہ یہ دیکھنا یار پہلے اسٹیپس پورے کر لیا کریں اس تف الا لکھ دیں خالی ڈائی اس کی یس تف اوکے اب یہاں پر رو لیٹرز ڈالیں اس تاونا یس تا وینو ٹھیک ہو گیا حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے بیماری نمبر دو تو ہی بیماری یار دو ہی علاج ہیں فل پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے حسن کیا کریں گے عین کو دے دی حرکت زبر اور خود کس میں چینج ہو جائے گا میں آنا ہاں جی عین کو حرکت کیا گئی زیر خود کس میں چینج ہوا یا میں کیا بنا یستعینو یستعینو سے آخری لفظ نستعینو نستع... نستع... علامت گزارتی تھی جو کہ یار صرف نستعینو ایاک ای کا ایاک نستعین اس کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا اللہ انا نستا وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ کا و عَلَيْكَ مینو کا و نت کا سارے مزید ہی علی کل خیرا سارے مزید ہی وباب و نشق رو کا سلاسی مجھے شروع کیا ولا نخرو کا وہ نخلا و نت رکو میں ولا کا نسلی نسلی کل پڑھ لیں گے ٹھیک سارا ایک ایک لفظ آپ کو بولے گا اچھا جی امیر اسم المفول بنانے یار استعنا یستا سے اسم المفول اسم الفول بنانے کے لیے پہلے اسم فائل بنا لے اس کے بعد ٹھیک ہے جی اس سے بنے گا نا سے بنے گا نا اوریجنل yes, the... سے بنایا ذرا. چلے تاکہ آپ مشکل نہ پیش ہو یس کا وینو یہی ہے نا ٹھیک ہے چلے اوکے اوکے آئن کل مکو زیر زیر اور تنوین اوکے ہو گیا اسمول پھول میں زیر کی بجائے زبر آپ رولز اپلائی کریں ذرا ان کو حرکت کیا چاہے گی زبر کس میں چینج ہوگا کیا بن گیا مستعن ال داخل کریں کس کا نام ہے اللہ مستعن اللہ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے مستعین ہوگا مدد مانگنے والا اور مستآن جس سے مدد مانگی جائے گی لیکن جی لاسٹ وار میں اور اس کے بعد اجوف ختم اجوف کی کوئی بات آپ سے نہیں ہوگی اس کے بعد لاسٹ روٹ لیٹر ماضی مزارے کون بنائے گا جلدی سے جلدی سے ٹائم تھوڑا جی باب. باب نون جی آوازا یا وزو. کیا بن جائے گا آزا اور یہ کیا بن جائے گا یازا یا مان ہوتا ہے پناہ میں آنازو کیا مطلب ہوگا میں پناہ میں آتا ہوں اگر کوئی کہنا چاہے میں پناہ میں آتی ہوں تو اس کی عربی کیا ہوگی یہی ہوگی نوٹ کر لیں جس کی پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے جس کی پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے با اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے من جس کی پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے با جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے اس کے ساتھ من لہذا آؤزو بلا من طور ٹھیک ہے من الشیطان اور الرجیم اس کی صفت آ گئی باللہ من الشیطان الرجیم تو آج آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کروا دیا کل اعوذ بی رب الفلک رب الفلک کی پناہ میں آ رہے ہیں من شر ما خلق سے کل اعوذ بی رب ناس رب الناس کی پناہ میں منشر وسواسل الخناس سے مریم کے پاس جب آئے حضرت علیہ السلام تو حضرت مریم نے کہا کالت انی آر رحمانی من کا ان کو نت کیا میں الرحمن کی بنا میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے آپ کے لیے ہوم ورک صرف یہ ہے کہ آئین وا زال کو باب استفال میں ڈال کر آئین واؤ زال کو باب استفال میں ڈال کر فیلے امر بنانا ہے آپ نے اور جب امر بن جائے تو قرآن مجید سے اس کی آیت ڈھونڈ کے لکھ کے لانی ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل ان اللہ ہم اپنے غیر سے افعال مکمل کر دیں گے صبح کلبی کا اشد اللہ الہ اللہ استفر کا بتو